اور اسنی اور اس کے لشکریوں زمیں میں بیجا بڑھائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف بیرنا نہ ہو.